الحمد لله والسلام على سيدنا محمد سجد الولينا والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعضها أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولدی نبلیو نیلو نیم ہونا سیل وو پشو نی بک منہ سی کمپیز مسلام السلی الحمد للہ على مسلم محمد علی سے دینا محمد مغر اس مسلم دینا محمد وعلى آل محمد مسلم صحیح دینا محمد و علی آل محمد میرے ریلوے میں یہ بات رہی ہے حج کے تعلق سے بہت گو ہو چکی ہے اور اب مجھ کو آپ رات کی خدمت میں مدینہ تو تجیبا کی حاضری کے تعلق سے کچھ حاضر کرنا ہے لیکن مدینہ ریبا کی حاضری جو حج سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے چند باتیں مجھے حج کے تعلق سے بھی حاضر کرنی پڑیں گی ایک تو ہی حج کے ذاہری احمد ہے جانا آنا مکہ مکرمہ میں قیام کرنا مکہ سے مینا جانا مینا سے آرفانس جانا آرفان سے مزدفہ آنا پھر مزرفہ سے مینا آنا پھر مینا سے مکہ آنا پھر مواقع جانت کر کے مینا بابا جانا یہ جو حج یہ تو ہے حج کے ذائقہ یا معلوم رکھا اور ایک ہے حج کی روح ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ حج کی روح کیا ہے حج کی روح کی تین اجزاء سے مل کر بنی روح ہے حج کے تین اجزاء ہیں ایک توحید خالص ایک اللہ کی بے قرار کر دینے والی محبت اور تیسرا جز ہے کثرت سے اللہ کا ذکر اسی لیے لگتا ہے ان تینوں چیزوں کا بندوں سے اظہار کرایا ہے حج میں حج کی نیت کرتے وقت اقرار کرایا کہ تم اس کا اقرار کرو کہ میں اللہ کے بلانے پر جا رہا ہوں اور میں شرک کو چھوڑ چکاؤں میرا شرک سے کوئی آلود نہیں لبئی کا ماں ہوں ماں لبئی لبئی کا لری کا لبئی اردا آپ نے بلایا ایک منٹ ضرور السلام علیکم الحمد للہ کوئی ضروری بات کرنی ہوان چل رہا ہے سلسلے ہے میں ابھی تافک کر رہا ان شاء اللہ بیان سے ہو کر تھوڑے جی جی اچھی اچھی بات اللہ سارا نے فرار کرائے ڈبئی کا اللہ ڈبئی کا درا شری کا لبیک کہتے ہیں کسی کے بلانے پر جواب نہیں اصل میں بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر کی تعمیر کرائی اور اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا تو اللہ نے حکم دیا وہ عدم فل نا سب حج کہ ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے یہ اللہ کے گھر کا اعلان گھر کے حج کا اعلان پہلی مرتبہ کر رہے گا حضرت ابراہیم علی السلام السلام نے آپ کیا کہ اے اللہ اس جنگل میں اس بیابان وادی میں جہاں میرے بال بچوں کے سوا اور ایک چھوٹے سے خاندان کے سوا یہاں آ کر آباد ہو گیا ہے بڑے اور کوئی ہے نہیں اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حج کا اعلان کر دو کہ دنیا بالو اللہ کا گھر بن گیا ہے آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں کام کرو تمہارا جو کام میں ہوگا آواز پہنچانا تمہارا کام نہیں ہمارا کام اور دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے کہ کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے اس اعلان یہ یا تو کرے گا ابراہیم لوگ پیدل چل کر آئیں گے کلین یتی نمین کل بچن امین اور ایسی ایسی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے ایسی اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو نہایت طویل سفر کرنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے امنی دھوپلی بدلی ہو جائے آج ساری دنیا سے انسان کھینچے چلے رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کا گھر ممناطیز ہے جو انسانی قروق کو اپنی طرف کھینچا اعلان تو کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلاط والسلام لیکن سیدنا ابراہیم علیہ اللہ تو السلام نے یہ اعلان اللہ کے وقف پر کیا تھا جس لیے حقیقت میں یہ اعلان اللہ کا اعلان تو اس اعلان کے جواب میں بندے اور بندیاں یوں نہیں کہتے کہ ابراہیم آپ نے ہمیں بلایا اس لیے ہم آ رہے ہیں اللہ سے کہتے ہیں لبائی اللہ لبئی اللہ آپ نے ہمیں بلایا ہم آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہے جو بندوں اور بندیوں کو پھینچ کر لے جاتی حج کی روح کے تین اجزاء ہیں اللہ کی قرار کر دینے والی محبت توحید خالص اور اللہ کی کثرت سے یاد اسی لئے حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو علوان ابھی اللہ یہ جو چند دن تمہیں حج کے عنوان سے دیے گئے ہیں ان میں جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کم آگاہ کا کم او اشردا دکھا تو سوریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست سے پہلے عرب مینا کے تین دن کے قیام کو مشاعروں میں اور اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرنے میں گزار دیتے اور تو کوئی کام نہیں تھا جمعرات کی رمی کر لی باقی بم خالی تو وہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے جس تھا کہ میں باپ دادا کے کارنامے بیان کی ہوگا یہ وقت اللہ خارہ نے پہلے سے خالی رکھایا تھا پھر جب اللہ کی ہدایت آئی تو اللہ نے بدلایا کہ یہ وقت تمہارے لیے خالی رکھایا گیا تھا اب تک جو تم فضول کام کر رہے تھے ان کو بند کرو اب جو اصل کرنے کا کام ہے کو کرو اس وقت میں سے اللہ کو یاد کرو جیسے تم پہلے اپنے باپ دادا کا تذکرہ کیا کرتے تھے کبھی کئی کم آباد اس کو چھوڑو اللہ کو یاد کرو لیکن جس جوش و جذبے سے جس ولولے سے اپنے باپ دادا کے کارناموں کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ اور اس سے زیادہ محبت اور جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ کو یاد کرو او اشد کرو یہ ہے آج کے لوگ اس کو ذہن میں اللہ کی ایسی بے قرار کر دینے والی محبت جو گھر میں بیٹھ کے رہتے تو اللہ کے گھر جانے پر مجبور کر دے اور اللہ کی کسرت سے یاد اور یہ تینوں نعمتیں انہی مقامات کے لیے مشروط نہیں ہیں اللہ جہاں بھی یہ تینوں نعمتیں ہمیں آتا فرمائیں ان نعمتوں کے بغیر تو ایمان کے کوئی معنی نہیں اللہ ہمیں تو امید خالد بھی نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بے قرار کر دینے والی محست بھی نفیس فرمائے اور کثرت سے ہم کی یاد بھی رکھیں ایک بات پر اور غور کرنے لیں حج کے جتنے ظاہری افزا ہیں تقریباً وہ سب ایک مخصوص گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں ملا جا کر شیطان کو کنکنیاں مارنا یہ <تصفيق> عمل جڑا ہوا ہے اسی گھرانے جس گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے مکر مکرمہ کی آبادی کی بنیاد ڈلوائی جس گھرانے کے ہاتھوں اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کرائی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ صلاحت والسلام اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ صلاحت والسلام کو بات کرنے کے ارادے سے لے جا رہے تھے تین مقامات پر آ کر شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی اور ان تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ سلات السلام نے شیطان کو مار کر تکایا یہ عمل یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ سلط السلام میرا مل تو قربانی کا عمل ہوتا ہے حضرت صحابہ اکرام نے دریافت کیا ما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہوں گے کیا آپ تو آپ نے اسی خاندان کا حوالہ دیا فرمایا سنت البی قوم کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت حضرت صحابہ اکرام نے سوال کیا صرف یہ یادگار ہے یا اس میں کوئی اجر بھی ہے سوا <اللہ> بھی ہے کچھ ملے گا اور جو نیشا سب ہے ہاں تم کو اجر بھی ملے گا اصل تو جڑی ہوئی حضرت ابراہیم لیکن تم یہ کام اللہ کے پر کر رہے ہو تمہیں اجر بھی ملے گا ہر ہر بال کے بدلے میں ایک دیکھی تو جمعرات پر کنکریاں مانگنا یہ عمل بھی اسی خاندان کا ہے قربانی کرنا یہ عمل بھی اسی خاندان سے جڑا ہو سفا اور مروا کے درمیان کی ساری یہ حضرت حاضرہ کا عمل ہے حضرت حاضرہ نے پانی کی تناش میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے صفا اور مروا کے درمیان ساتھ چکر لگائے ہاں صاحبہ کا طواف خالص اللہ کے لیے اور ہر عمل خالص اللہ کے لیے سفا پروا کے قریبی اللہ کے لیے رمی جمعات بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے لیکن اس کا ایک تعلق لگا ہے خالد کعبہ کا طواف خالد اللہ کے لیے امن ہے لیکن طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو دو رکعت واجب الطواف ہے اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تبدیل ہوئے مقامی آسانی سے ہو سکے تو مقامی ابراہیم کے پاس ہو یہ واجب نہیں ہے مقامی ابراہیم کے پاس ہو. لیکن اب انسان پورے حرب میں کہیں بھی پڑھے اسے مقامی ابراہیم کا خیال تو آئے گا کہ مجھے مقامی پاس میں مقامی ابراہیم کے پاس پڑھتا وہاں موقع نہیں ملا اگر مجھے موقع ملتا تو میں اسی کے سامنے تھوڑا پیچھے جا کر پڑھتا ہوں مجھے وہاں بھی موقع نہیں ملا اس لیے مجھے جہاں موقع مل ہے وہاں پڑھ رہا ہوں تو کسی بھی جگہ پڑھے گا اسے مقامی ابراہیم کا تو خیال آئے گا اور جب مقامی ابراہیم کا خیال آئے گا تو حضرت ابراہیم کا خیال آئے گا مقامی ابراہیم کی تفصیل تو آپ ذرا سن چکے ہوں گے کھڑے ہو کر اتنا ابراہیم علی السلط نے خانے کا آباد دکھا دی اس کی روح ہے توحید خالص بندہ اللہ کے بلانے پر جا رہا ہے اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر جا رہا ہے اللہ کی محبت میں وہ اتنا بے قرار ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تیوانوں جیسی حالت بنا لے تو اس کا سر بھی کھلا ہوا وطن کا بھی بڑا حصہ کھلا ہوا اسے کسی چیز کا ہوش umm. نہیں بس اللہ کو پکارتا چلا جا رہا ہے لبئی ہوئی لا شریک شری کنکئی ان الحمد والنعمت والملک کا شری کنک تو یہ اللہ کی محبت کا بنتا جا رہا ہے اور اسے کام کرائے جا رہے ہیں یہ اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کے کیے ہوئے گا اس میں بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو تمہیں پانا تو ہے اللہ کی محبت لیکن اللہ والوں کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی یہ خاندان ہے جس کا انتخاب کیا تھا پر مزید عالم نے یہ خاندان ہے جس کو چنا تھا اللہ تعالیٰ یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کے نام پر اپنا گھر قربان کیا اپنی رشتے داریاں قربان کی اپنی جوانی قربان کی حتہ کی اپنا وطن قربان کیا اپنی زندگی قربان کر دی حضرت ابراہیم علیہ صلاح اللہ نے اپنی جان قربان کر دی تھی اوچی خوشی آگ پٹل ڈل پڑھنے کو تیار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے چاہا اور حفاظت پر اس لیے یہ اللہ کا محبوب خاندان ہے جب تک اللہ کے محبوبوں سے محبت نہیں کرو گے تمہیں اللہ کی محبت نہیں اب ایک اور سوال یہاں آتا ہے دلوں میں اور آنا چاہیے اللہ کے سب سے بڑے محبوب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ حج کا اعلان حضرت ابراہیم کے ذریعے کرایا گیا حج کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو حج کے عنوان پر کچھ بھاگ دوڑ ہوتی تھی اس میں حج کی روح تو نہیں تھی اس میں حج کی جان تو نہیں تھی اسی لیے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے باپ دادا کو یاد کرتے تھے وہ حج اور سے بھی خالی ہوتا تھا اس میں بدپرستی بھی ہوتی تھی حج کو سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حج کا اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج عزا فرمایا تو ارشاد فرمایا خود عن من سکر لوگوں مجھ سے حج کرنا سیکھوں جس طرح آپ نے نماز پڑھنا سکھایا جس طرح آپ نے روزہ رکھنا سکھایا جس طرح آپ نے زکات دینا سکھایا جس طرح آپ نے ساری زندگی کے آزاد سکھائے اسی طرح آپ نے حج قلت اگر اللہ کے مقبول و مجبوب بندوں سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جاتی اور حج کے ارکان کو حضور سے جوڑا جاتا یا حضرت ابراہیم کے خاندان سے جوڑا جاتا یہ سوال اہم ہے یا نہیں اور اللہ کے لئے کہ سوال واضح ہو گیا وہ سوال کا سمجھنا آدھا علم نہیں جب تک سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا جواب نہیں سمجھ تو اللہ اپنے فضل سے اپنی توفیق سے ہم سب پر اس سوال کو بات اب سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے کیا کام لیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جو آپ کی ملک کے میں گزری بچپن جوانی بڑھاپے کی ادا یہ زندگی کا حصہ عراق میں زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو عراق سے باہر نکلنے کے بعد عراق میں گزرنے والی پوری زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم ہر لوگوں کو توحید چکھا رہے ہیں اللہ ایک اللہ کی سروا کوئی معلوم نہیں जिन्होंने सितालों को माबूज समझा हजरत इब्राहिम सितालों की हकीकत समझा रहे हैं जिन्होंने चांद को माफूज समझा हजरत इब्राहिम चांद की हकीकत समझा रहे हैं जिन्होंने सूरज को माकूज समझा हजरत इब्राहिम सूरज की हकीकत समझा रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को माकूस समझा हजरत इब्राहिम एक निहाय आखिरी तरीके का ऑपरेशन करके उनकी हकीकत भी समझा रहे پھر ان لوگوں نے سوچا ابراہیم ایسے بال نہیں آئیں گے ابراہیم کو اپنے خدا کے حوالے کرتے تھے وہ تو آگ کی بھی پرتش کرتے تھے انہوں نے یوں سمجھ کر کے اب ابراہیم کو آگ کے حوالے کرتے ہیں اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی اب آگ خود نمٹ لے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپریشن کرا دیا کہ جب وہ آگ میں بھی جلانے کی طاقت نہیں ہے آگ جلاتی ہے اس رب کے حکم سے جس کی طرف تم کو ابراہیم بلا دیں گے ہر وقت ایک ہی بات ایک ہی فکر ایک ہی بل ایک ہی دعوت جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ اب حضرت ابراہیم علی صلاحت نے اللہ تعالیٰ کے حق کو عراق سے ہجرت فرمائی کہا کہ اب گھومتے پھرتے جسر آئے جسر کے بادشاہ نے اس خاندان سے اور اس کی عظمت اور بزرگی اور کرامتوں سے متاثر ہو کر اور گھبرا کر اپنی جان اور اپنی حکومت بچانے کے لیے حضرت مراجی ہماری خلا دوستان سے درخواست کی کہ آپ میری بیٹی حاجرہ کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیں آپ کی طرف سے حاضر ہمارے ہندوستان آ کر حاضرہ ہو گیا ہم اپنے غلط میں ان کو حاضرہ کہتے ہیں تو حاجرہ کو اپنے نکاح نہ قبول سما ہم یہ اکرم حال وسلاۃ کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ بلا کہ آپ اس پیشکش کو قبول کر لیں تبر علم نہ قبول سمان یہ کیا ہے پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بیاست کی تیاریاں شروع کی گئی حضرت حاضرہ ماں بننے والی تھی حضرت اسماعیل کی اور حضرت اسماعیل امجد جت بننے والے تھے عربوں کے اور انہی میں پیدا ہونے والے تھے رحمتم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاضرہ کو حضرت ابراہیم کے گھر پہنچا کر ایک نئی قوم کی بنیاد ڈالی جا رہی اب حضرت اسماعیل علی اللہ وسلم پیدا ہو تو ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے حکم ہوا اپنی بیوی حضرت حاضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام کی طرف چلیں جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں اور پھر ایک بےآب کو گیا صحرا میں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر چھوڑ دیا یہ مکہ مقرمہ کی بنیاد زندگی کے لیے پانی ضروری ہے وہ جالنا بن علما یہ کل تو اللہ تعالیٰ نے ایسا چشمہ جاری فرمایا جو جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہے روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ زندگی کا بھی چشمہ ہے ہدایت کا بھی چشمہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اور منافع کا فرق یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پیتے ہیں منافع تھوڑا سا پیتا ہے اس لیے کہ منافع کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہوتی ہمیں ہدایت کی طلب طرح جتنی مل جائے کم ہے اس لیے ہم ہدایت کی نیت سے پیٹ بھر کے زمزم کی اور پھر جب یہ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خاندان کو پہنچا دیا بڑو جرہوم وہ بھی آ کر وہاں آباد ہو گئے حضرت حاضرہ سے اجازت لے کر کے یہ سب تیاریاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب حد الحکم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کے بعد جس مرکز ہدایت سے کام کرنا تھا اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اب اس مرکز ہدایت کی تعمیر کرائی جا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ صلاحت کے جواب ہو جانے کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ صلاحت دونوں نے اللہ کے گھر کی تعبیر شروع کی اسماعیل اور اس موقع پر ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پناب ایک ایسا رسوئی بھیج دیجیے گا جو آپ کی آیا اور جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو لوگوں کے من کو دلوں کو نہیں آپ بہت غالب ہیں بہت حکمت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں میرے باپ ابراہیم نے جس پیغمبر کی ریاست کی دعا مانگی تھی وہ میں اب آپ غور فرمائیں حضرت ابراہیم علی صلاحت کی زندگی کے دو حصے دونوں حصوں پر ایک ایک عنوان لگانا چاہیں تو کیا عنوان لگے گا پہلے حصے کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ دوسرے حصے کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ زندگی کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میں گزرا ہے اور زندگی کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کی محنت میں پوری محنت ہو رہی ہے پوری ترتیب بن رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب آوری کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب آوری کے لیے کیا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنے عمال و ارکان جڑے ہوئے ہیں حقیقت میں وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں یہ ترتیب ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو بتلائی اور سمجھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پینتالیس سے ڈھائی ہزار سال پہلے سے یہ ترتیب شروع ہوئی تھی اور اسی وقت سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کے تمام اعمال اور ارکان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا کیا اسی تیاری کے درمیان صفا اور مروہ کی صحیح بھی ہوئی تھی وہ بھی حضور سے جڑی ہوئی تھی اسی تیاری کے درمیان زمزم کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا اس لیے وہ بھی حضور سے جڑا ہوا ہے اسی تیاری کے درمیان حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ بھی پیش آیا تھا اس وہ بھی حضور سے جڑا ہوا ہے اسی تیاری کے درمیان میں رمی جبرات کا واقعہ بھی پیش آیا تھا حضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے امام اور سرکاری یہ تنظیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی اور سکھائی ہے اللہ والوں سے محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی اور تمام اللہ والوں کے امام اور تمام اللہ علوں کے سردار ہیں رحمت عالم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں مل عجیب بات ہے نا غور فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی محبت کو شد ایمان قرار دیا ہے ایمان والوں کے بارے میں ان فرمایا الرمایا وی نارا مانو اشد ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں قرآن پاک کی نایات کو پڑھے ایک عام نسلان تو اس کو لگے گا کہ بس پھر تو دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک ساری محدود سے زیادہ کسی دل میں میری محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اسے ایمان نہیں ملے گا کیا مطلب ایمان نہیں ملے گا یعنی اس وقت تک اسے اللہ کی محبت نہیں ملے لا لگا یوں اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یعنی اس وقت تک کسی کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی حت اکونا ہی وہی اجماعین کی جب تک اس کے دل میں ذریعہ محبت اس کے والدین سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور ساری مخلوق سے زیادہ ایک سر ہے اللہ والوں کی جتنی محبت پڑھے گی دل میں اتنی اللہ کی محبت حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت پڑھے گی دل میں اتنی اللہ کی محبت اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر جائے اور جس کے صدقے میں اللہ کی محبت ملی اس کے سر پر نہ جائے ہوں گے دیکھیں اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت ان دونوں کے درمیان اقبال کے برابر فرق ہے تھوڑی سی بے اعتدالی سے شرک کا اندیشہ ہے اللہ والوں کی محبت کا اگر معمولی سے انکار آ جائے تو محرومی اور اگر بہت سے بڑھ جائے تو شرک ہے اتنی بڑی مہربانی فرمائی پرورنگار عالم نے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اپنے گھر سے ذرا فاصلے پر بنوایا ساڑھے چار سو کلو کا پاس آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو وہاں ہوئی تھی جہاں اللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی تھی اگر حضور کی ساری زندگی مکہ میں گزری ہوتی اور حضور مکے میں آرام فرما رہے ہوتے تو کتنی بڑی آزمائش ہو جاتی ہر ایمان والے کے لیے جب مکہ پہنچا تو یہاں پہلے جائے یا یہاں پہلے جائے اللہ کے گھر کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے گھر پہلے جائے اللہ کی محبت حضور کے ذریعے ملی تو تقاضا یہ تھا کہ حضور کے سر پر پہلے جائے انسان کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا مشکل ہو جائے اس لیے اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ کے یہاں کوئی کام احتفام نہیں ہوتے اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ میرے محبوب پیدا تو ہوئے یہاں میں انہیں آرام کراؤں گا ساڑھے کلومیٹر کے پاس لے کر تاکہ تم کو اس امتحان اور آزمائش سے بچا دوں یہاں سکون سے اللہ کی عبادت کرو اور اب وہاں چلو جس سے یہاں کی محبت ٹھیک کرائے یہ حکومتوں کی ترکیب ہوتی ہے کسی کو وہاں پہلے بھیجتے کسی کو یہاں پہلے بھیجتے ورنہ عام طور سے اختیاری ترکیب تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے حج کر کے اپنے گناہوں کو پرت و صاف کرا کے اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دیتا ہے اور سلام کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں نظور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حقیقت پر گشت ہوگی اگر ہم گندے سندے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پر تو حضور کا دل دکھے گا اور حضور کا دل دکھے گا تو ہمارا نقصان ہو گا اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے صاف ستھرے ہو کر نہا دو کر روح کو بھی غسل دے کر باطن کو بھی پاک و سانپ کر کے عرفات کے میدان میں دھل دھلا کر ایسے پاک ہو کر جیسے اس دل تھے جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے پہلا ہوئے تھے اب حاضر ہوں اپنے آپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور میں بہت گندا تھا لیکن نہا دھو کر کے آیا ہوں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ مجھ پر ایک محبت کی نظر ڈال دیں اور قیامت کے دن آپ میری شفاہت کرنا تو یہ لگتا خاص کرم ہوا امت پر کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ذرا دور بنوائے لیکن یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ آپ اللہ کے گھر سے اتنا دور ہیں آپ کے دل میں الگ ہی جو محبت ہے اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ہجرت کرتے وقت آپ کی آنکھوں سے جو آنسو رہے تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ پر محبت کی نظر ڈال کر فرمایا تھا کہ مکہ دنیا میں مجھے تجھ سے جتنی محبت ہے کسی اور جگہ سے اتنی محبت ہے میرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا یہ محبت کس لیے تھی مکے کی وادیوں اور وہاں کی پہاڑیوں اور وہاں کی اس پھر اور وہاں کے میدانوں اور وہاں کے ریت سے تو محبت نہیں تھی یہ محبت اس لیے تھی کہ مکے میں اللہ کا گھر ہے یہ محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے پھر بھی آپ انجی دور سے نکلے گئے لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تو انسانوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب اس تکلیف کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے برداشت کر کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کروائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے کیا کیا یوں کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوں ہم اپنا گھر آگے بڑھا کر ایک دروازہ آپ کے گھر میں کھول دیتے ہیں ہم اپنے گھر کو اور آپ کے گھر کو بالکل قریب قریب کر دیتے احرام کے بیان میں آپ نے میکات کا تذکرہ سنا ہوگا یاد ہوگا آپ کو وہ سرحدیں جن کو احرام باندھے بغیر ایک حاجی یا معتمر پار نہیں کر سکتا ان کو میکات کہتے ہیں چاروں طرف ایک ایک میکات ہے مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ فاصلے والی میکات میں ضرور ہو جو مدینہ تہذیبہ کے راستے میکات کا مطلب یہ ہے کہ بس یہاں سے اللہ کے گھر کے حدود میں داخل ہو رہے تو ہر طرف وہ میکات کے فاصلے کم ہیں وہ مکہ سے قریب قریب ہیں لیکن مدینے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بڑھا کر مدینے تک پہنچا دیا بس مدینہ تقریباً باہر نکلے چند کلومیٹر کے کے لے پر آئے تو ذوال ایسا لگتا ہے وہ مدینے کی مسجد ہے مدینے کی جو مسجد المیکان ہے جس کو اب جس زمانے میں اب یار علی کہتے ہیں اس کا قدیم نام ذوالفا ہے مدینے والے اس کو مسجد المیکان ہی کہتے ہیں جو حضرات اس سے پہلے جا چکے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا جو اب جائیں گے انشاءاللہ وہ جا کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے بار بار آبیت اور قبولیت کے ساتھ پہنچائے کہ مدینہ ترکیبر سے نکلنے کے بعد یہ مسجد نکات اتنا قریب کیوں ہے اللہ نے اپنے آپ محبوب آپ پریشان نہ ہو ہم اپنے گھر کو بڑھا کر آپ کے گھر سے ملا دیتے بس آپ باہر نکلے اگلا قدم ہمارے گھر میں یہ سب محبت کی بات ہے اس لیے میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا تصور نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اباد کے بغیر اللہ کی اباد کا تصور نہیں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا میں رسول فقت اطاطی بھاکیر بہ جس نے رسول کی تعت کی بس اسی نے اللہ کی تاخیر اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اللہ کو اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں وہ جائے جہنت میں شوق سے جائے اے, اے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اللہ لیے ہمارے بزرگوں نے مدینہ تجیبہ میں حاضری کے آداب بنائے اللہ اور آداب کے ساتھ ہمیں حاضری کی تحریر نہیں پڑتی سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ بڑوں کی خدمت میں کوئی نظرانہ لے کر جائیں کوئی پمپا لے کر جائیں اور ہم کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں اللہ کے ندی سے اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک ہی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے درود و سلام کا توحفہ اس لیے وہاں پہنچنے سے پہلے اور وہاں جاتے ہوئے راستے میں جتنا ہو سکے ادب اور اس طرح اس سے ضرور سلام پڑھتے ہیں جو ضرور شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اس میں ضرور بھی ہے سلام بھی ہے علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد و و بارک اسی وسلی ضرور ہے اسی میں سلام اللہ بالوں کا یہ بھی طریقہ رہا کتنے بزرگوں نے تو زندگی میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حد کے کی بدن کیا جو لوگ اپنا پریج حد ادا کر چکے ہیں اور اللہ ان کو پھر موقع عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائے کہ رسول سول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج گئے ایک بزرگ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان سے فرمایا تم نے میری طرف سے حج کیا تم نے میری طرف سے تلبیہ پڑھا تم نے میری طرف سے سارے اعمال اور ارکان کیے میں نے اللہ کے بعد دوباری سفارش کی تھی میں تم کو اپنے ساتھ دے کر دن تمام علماء سنت الجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جس عمل پر اجر عطا فرما دے اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے وہ اجر کسی اور کی خدمت میں پیش کر سب کا کیا اجر لیا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اس کا عزر فرق پہنچا دے جس طرح صدقہ کرنے پر عزر ملتا ہے اسی طرح پرانے پاک پڑھنے پر بھی عزر ملتا ہے اور پہنچانا تو اجے ہے اگر آپ بینک میں جائیں اور جا کر کچھ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں اور جب جمع ہو جائے تو پھر اب آپ درخواست کریں ابا نمبر پر اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے بینک والے کہیں کرو تم پانچ پانچ سو کے نوٹ جمع کیے یہ تو ٹرانسفر ہوں گے یہ جو تم نے سو سو کے نوٹ جمع کیے یہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو پھر نوٹ تو بھی ٹرانسفر ہو گئے جب ٹرانسفر ہو رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں جو مال ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے سو کے لوٹ جمع کیے یا پانچ سو کے لوٹ جمع کیے کتنی نہ سمجھی کی بات ہے اگر کوئی کہے صاحب سب کا کرو گے تو سوال پہنچے گا جس کو پہنچاؤ گے قرآن پڑھو گے تو نہیں پہنچے گا کیوں سب پر سوال ملتا ہے قرآن پر سواب نہیں ملتا اور صدقہ پہنچتا ہے قرآن پہنچتا ہے پہنچتا ہے, ہے, ہے اور جب پہنچتا ہے تو اجر اس پر بھی ملا اجر اس پر بھی ملا اور کی حکومت ہمیشہ اس پر منتقل کریں گے کہ جس نیکی پر اللہ تعالی نے اجلا فرمایا ہے انسان چاہے اللہ سے درخواست کرے وہ منتقل ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے حج سے پہلے جج کے بعد جب موقع ملے تو کم از کم ایک مرتبہ عمرہ آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور درخواست کریں گے اے اللہ اس کا سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے دیکھیے اگر آپ اپنا فریضہ حاق پیدا کرنے جا رہے ہیں تو آپ حضور کی طرف سے آگے بدل تو نہیں کر سکتے لیکن ہوگا تو کر سکتے اور جس کام کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گئی اس سے کوئی روک نہیں مکہ مقدمہ میں رہتے ہوئے وہاں قریب کی وقات پر جا کر احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یہ قیامت تک کوئی اسے غلط نہیں کر سکتا کوئی اسے روک نہیں جتنا ہو سکے قرآن فان کی سلاوت کریں اللہ توفیق کریں تو کم از کم ایک قرآن فان کی سلاوت مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے لباس کریں کہ اے اللہ اس کا اجر و سوار حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکتے پورے راستے دروز بات پڑتے ہوئے حضور کے سفر ہجرت کا سسمہ کریں اگر کوئی واقف کار میں ہو اور کوئی ہجرت کے سفر کی تفصیلات بیان کر سکے اسے ادب السلام کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت فرمائی کی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اب میری بھی وقتیہ زندگی کو اللہ اپنے دین کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے اسی طرح قبول فرما لیجیے جس طرح آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صاحب اکرام کی زندگیوں کو قبول فرمائیے مدینہ تقریبا پہنچنے کے بعد روزے اکثر پر حاضری دینے میں بہت جلدی لگے پہلے پیاندہ پر جائیں اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں سہولت ہو تو حوصلے کریں اچھے کپڑے پہنے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے خوشبو لگائیں جو اللہ نے کیے ہو سکے تو یہاں سے لے کر جائیں اور پھر اسب کا جائے حضور کی خدمت میں حاضری ایسی ہے جیسے آپ کی زندگی میں حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک فرمایا تھا یا تم سبفا کہ جب تمہیں ہمارے محکوم سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو پہلے صدقہ کا بعد میں اس فکم کا بزرگ تو ختم کر دیا گیا کہ اب یہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے افسر ہے اس لیے ہمارے تمام بزرگوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کروایا کہ روز ادس پر حاضری دینے سے پہلے کچھ سفر اگر آپ کو وہاں پریشانی ہو کہ ہاتھیوں کے اتنے بڑے مجمے میں, میں مستحق کہاں سے تلاش کروں گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقے کی نیت سے جو رقم اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے آسان ہو وہ نکال کے الگ رکھ دیں کہ اب میں ایک کور میں رکھ دیتا ہوں یہ صدقہ ہے جب مجھے مستحق ملے گا میں دے دوں گا میں نے ابھی نکال دیا انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا رہا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی رقمیں صدقے کی دیے شہ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی کا آخری بڑا حصہ مدینہ تجیبہ میں گزرا اور جن کی پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری دنیا کے بڑے بڑے محدزین ان کی زیارت کرنے آتے تھے کہ حدیث کا اتنا بڑا آدمی موجود ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب دیروں سے لے جاتے پہلے سترہ اگر مزید کے باہر سے آئے ہیں اور ملک کے اندر کا سفر کیا ہے عمرہ گھر کے آئے ہیں یا کسی اور شہر میں اوبر گھر کے آئے تو چند سو ریال چند ہزار ریاض سب کا کرتے تھے اور اگر دنیا کے کسی اور ملک سے آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیا تھا تو دس ہزار ریال بیس ہزار ریال تک ایک ریال اس وقت اٹھارہ روپئے کا جب اللہ سے ملنے کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور میں اللہ کو دے رہا ہوں تو پھر بڑی سے بڑی رقم خرچ کر کرنا آسان ہو دس ہزار اور بیس ہزار ریال سستا فرماتے تھے حضرت علیہ جا کر حاضری دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تو غسل کریں اچھے سے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائیں صدقہ کریں اب پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہیں سنت کے مطابق کس طرح ہر مسجد میں داخل ہوتے ہیں دائندے پیر سے داخل ہوں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ و رحمتی اللہ کا دخل تو علیٰ پوری دعائیں یاد نہ رہیں تو کم از کم اللہ اللہ وراحمتی پڑھیں اور پھر اپنی زبان میں یہ دعا کرنے کے اللہ بجتنی دیر بجتنی دیر بجتنی دیر بجتنی دیر میں جتنی دیر بردن میں رہوں گا میں کی نیت کروں مسجد میں جانے کے بعد اگر وہ مقروب وقت نہیں ہے مقروب وقت میں جانے سے احتیاط کریں جو رکھا صحیح یہ اگر کسی فرد نماز کا وقت ہے تو اطمینان سے بیٹھ جائیں پہلے فرد نماز ادا کریں پھر اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ میں گنہدار اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت سے آیا ہوں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے آپ کا دل دکھے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے مجھے پاک صاف کر دیجیے میری حاضری سے میرے آپ کا دل خوش کر دیجیے میری حاضری قبول کرا دی کرنے والے تو اللہ ہی پھر پورے ادب احترام کے ساتھ وہاں کی انتظامی ترتیب کے مطابق جو لائنیں لگوائی جاتی ہیں چاہے وہ لائن روزے یا کے قریب سے گزر رہی ہو یا تھوڑے فاصلے سے گزر رہی ہو بالکل دھکم نہ کریں ادب اور اشتراک کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے اس طرح کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو دھکا نہ لگے درود و سلام پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور جب روزہ اقدست کے سامنے پہنچیں اور خیال رکھیں کہ وہاں تین محرابیں بنی ہوئی آپ کے یہاں بھی محراب ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں جو کٹاؤ دار درد بنے ہوتے ہیں تین محرابیں بنے جو حضرات پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کو بساؤ کا دھوکہ ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی محراب ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر ہوگی درمیان میں حضرت ابقت کی ہوگی کنارے حضرت عبت کی ہوگی ایسا نہیں پہلی محراب اور آخری محراب یہ دو دوائز محراب ہیں جو درمیان کی محراب ہے اس درمیان کی محراب میں تین سوراغ بنے ہوئے قبروں کی ترکیب ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریاں کھڑے اور پھر جہاں پر حضور کا سینہ ہے پیچھے یہاں حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ تعالی کا چہرہ مبارک ہے اور پھر جہاں حضرت ابو بکر کا سینہ ہے یہاں حضرت عمر کا چہرہ مبارک ہے تو بس تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہے ایسے ترقی سے یوں کپڑے بنی ہوئی تو وہاں تین سوراخ بنے ہوئے جو پہلا سوراخ ہے یہ بالکل نبی رفت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انمر کے سامنے ہے حالانکہ درمیان میں دیوار ہے حضور کی خبر نظر نہیں آتی لیکن جو حضور احترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا سامنا ہے بالکل اس کے بالمقابل سوراخ بنایا گیا ہے اس کے بعد والا جو سوراخ ہے وہ حضرت احمد سدید کے چہرہ انور کے سامنے اس کے بعد والا جو سوراخ وہ حضرت عمر اللہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے سامنے اگر اطمینان سے کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع ملے تو پھر سلاۃ و سلام کے لمبے جملے پڑ لیکن چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں اس لیے حکوماً وہاں دیر تک رکنے کا موقع نہیں دیتے تو جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں ہمارے بزرگوں نے و سلام کے جملے لکھے ہوئے ہیں اگر ایسے موقع پر ہو سکے تو کوئی مختص میں کتاب چاہ ہاتھ میں رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے سلاد و سلام پیش کریں اور پھر آگے حضرت ابوبت کی خدمت میں سلام پیش کریں پھر حضرت عمر کی خدمت میں سلام پیش کریں اور وہاں اگر رکنے کا موقع نہ ملے تو پھر پورے ادب کے ساتھ خاموشی سے نکل جائیں باہر نکل کر جہاں موقع ملے وہاں اللہ تعالیٰ سے اطمینان سے دعا آپ اللہ میری حاضری کو قبول کرا کیجیے اور اللہ جس طرح آپ یہاں حاضری نصیق پروا اور سلام پیش کرنے کی مجھے نہیں میرا سلام کا ہوا یا نہیں اور مجھے پتا نہیں کہ میرے آکا نے خوش ہو کر میرے سلام سے جواب دیا یا نہیں اللہ اسی طرح حوض اوسل پر بھی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کو بھی قطع فرما دیجئے گا اور وہاں ایسی حاضری نصیب فرما دیجئے گا کہ آکا خوش ہو جائیں وہاں بھی کچھ ہو کر جواب دیں اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل رکھے مجھے پکا نہ دے کی چلو تم دور نکل جاؤ تم نے ہمارے جیت کی برواہ کے سامنے مت رکو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اس طرح اللہ ہمارے بزرگوں نے بڑی عجیب بات کہی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ جو شخص میری قبر میں آ کر کے مجھے سلام کرے گا میں سنوں گا اور جواب دوں گا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب حضور سنتے ہیں تو وہاں ایک مرتبہ کلم شہادت بھی پڑھ لے اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ محمد رسول اللہ تاکہ حضور ہمارا کلمہ بھی سن لیں اور کل قیامت کے دن حضور ہمارے ایمان کی اللہ تعالی کے پاس گواہی تھے اے اللہ میرا یہ امتی مومن ہے اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا میں نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ایک موقع پر مدینہ یوا میں خاص قسم کے حالات پیش آ تھے تو اللہ تعالی نے اشاد فرمایا تھا جَاؤكَ اللَّهُ اللَّهَ کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اپنے ساتھ زیادتی کی تھی اگر یہ آپ کے پاس آ جاتی اور آ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دیجیے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار پار فرماتے آپ کا استغفار کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ سے سفارش کرنے کہ اللہ میرے اس امتی کو معاف فرما دیجیے تو اللہ ان کو یقیناً معاف کر دیتے اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب مزید نبی جاؤ پہلے دو رقع نمان پڑھو تو خوب استغفار کرو اور اللہ سے خوب توبر کرو اللہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور جب روزۂ عقص پر جا کر سلاد و سلام پیش کرو تو ساتھ درخواست کرو اللہ کے رسول اللہ سے بہت معافی مانگ کر کے آیا ہوں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ آپ مجھے معاف کر تاکہ اس فضیلت کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے یہ بجارت ہمیں بھی لذیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی معاف کر پھر جتنے دن مدینہ تجیبہ میں قیام کا موقع ملے کوشش کریں کہ ہر نماز کوئی اور مجبوری نہ ہو تو تقبیر اولاد کے ساتھ مسجد نوینے میں رہا ہوں حضور احتم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے جاتے تھے اس لیے بقی والوں کا حق ہے کہ وہاں بھی جائیں جب موقع ملے وہاں جائیں اور وہاں جا کر عیسار ثواب یہ کافی نہیں کہ جہاں ہیں وہیں سے عیسار ثواب کرتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب تو ہر جگہ سے پہنچتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے انہیں اردو سے زیادہ سوال کس طرح پہنچے گا لیکن ادو خود تشریف لے جاتے تھے اس لیے بقی والوں کا حق یہ ہے کہ ہم جائیں جو دفن ہوتے ہیں وہاں کے مردے ان کو خوشی ہوگی کسی کی جانے سے جیسے کوئی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ایک بیٹا دور رہتا ہے وہاں سے ہر مہینے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانسفر کر دے تو ان کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن ماں باپ کو خوشی ہوگی کہ جب بیٹا خود آ کر ملاقات کرے اور خود پیش کرے جنت البقی مسجد ربی سے زیادہ دور نہیں ہے وہاں لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج مطالعہ دفن آپ کی کئی ساری آزادیاں ہیں اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بہت سارے افراد ہیں ہزاروں صحابہ کھا کرام اور نہ معلوم کتنے ہزار ہزارہ ہزار اولیاء اور وہاں جائیں وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کو سلام کریں یہ جاننا ضروری نہیں کہ کہاں کون دفن ہے اب تو وہاں نشانات بھی نہیں ہیں بس وہاں جائیں سنت کے مطابق حاضری میں سلام کریں وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کو اور ان کے لیے دعائے مقرر کریں ایسا ثواب کریں جو اللہ توفیق دے وہ ثواب پہنچائیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں سنت کی نیت سے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشریف لے جایا کرتے تھے شوہدائے عہد کو سلام کرنے کے لیے بڑے احتمام سے جاتے تھے اس لیے وہاں جا کر شوہدائے عہد کو سلام کرنا بھی سنر مدیرہ کے قیام کے درمیان اللہ تعالی تو دے تو آپ خبا ضرور تشریف لے جائیں خبا کی مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعمیر ہونے والی اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے آپ جب مکہ مقدمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تجیبہ آئے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے چند دن میں قیام فرمایا اور وہاں اس مسجد کی آبی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا تذکرہ کیا اور تعریف کرتے ہوئے ایک ساتھ فرمایا لبنس السطی سے حالت تک ہوا یوگو اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی روز اول سے یہ مسجد اس کی حمدار ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور نماز ادا اس مسجد کے کچھ مسلح ایسے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں اصل میں قریب میں منافقین نے ایک مسجد زرار بنائی تھی منافقین کے دل تو ناپاک تھے گندے تھے اور یہ صحابہ گرام کی مسجد تھی مسجد ہوگا اس لیے اس مسجد میں مسلیہ کو اللہ نے پاک کہا ان کے دل جس طرح ان کا ظاہر پاک ہوتا تھا ان کا باطن بھی پاک تھا ان کے دل بھی پاک تھے جب اس مسجد میں تشریف رہ جائیں تو اللہ سے دعا کرے جس طرح آپ نے اس مسجد کی ابتدائی مسلیوں کے بارے میں یہ قواہی دی ہے کہ ان کے دل ہر قسم کے گناہوں سے اور نفاق سے پاک تھے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف کر دیجیے ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی پاکی اور طہارت نزیق پروا دیجیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ آپ سنیچر کے دن مسجد ہوا تصدیق لے جاتے تھے عام طور سے جو ٹور والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا پروگرام بناتے ہیں کہ سنیچر کے دن جائیں حالانکہ اس کی وجہ سے سنیچر کے دن وہاں بھیڑ بھی بہت ہو جاتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ استجاخانے ہیں وضو خانے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھنی ہے ہو سکے تو آپ سنیچر کے دن جائیں لیکن سنیچر کے دن جانا واجب نہیں ہے اگر کسی وجہ سے آپ سنیچر کے دن نہیں جا سکے تو جس دن موقع ملے اس دن جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ فرمایا کہ جو اپنے گھر سے مسجد عبہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر کے نکلتا ہے بابزو نکلتا ہے اور اس مسجد میں اللہ کی غالب دو رقم نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمر ایک کا ثباب بتا مدینہ میں کچھ اور تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان مقامات پر جانا سنت نہیں ہے لیکن اس نیت سے کہ میرے آپ کا صاحب ہو رہی مسلم کسی ریجیبہ سے مقامات کا جوڑ ہے یا حضور تشریف آئے تھے یا کچھ مخصوص واقعات پیش آئے تھے تو میں بھی چل کر دیکھوں کہ وہ مقامات کون سے ہیں اور کہاں ہیں اس نیت سے جانے میں کوئی حرج نہیں تو وہ جو آپ کے ذمہ داران ہوں گے آپ کے ساتھی ہوں گے وہ انشاءاللہ لے جائیں اب جتنے دن مدینہ تہذیبہ میں قیام ہو اہتمام کریں ادب کا بہت ادب کا احترام مسجد نومی کے اندر بھی مسجد نومی کے باہر بھی اپنے قیام کا بھی ہر جگہ ادب کا لحاظ رکھیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے مدینے سے مدینے والوں سے مدینے کے ہر چیز سے محبت کریں ہر چیز کو محبت کے نظر سے دیکھیں اور اگر کوئی بات مرضی کے خلاف ہو ناقبال ہو تو اس پر صبر کریں برداشت کریں میرے آکا کا شہر کوئی بات بسا سے بڑی سے بڑی نیکی موجود اللہ تعالی نے ادب سکھایا فرمایا نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کی آواز بلند مت کیا گرو ان سے اس طرح بات نہ کیا گرو جس طرح اس میں دوسرے سے بات کرتے ہو مطلب تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تمہاری ساری دیکھیا برباد لحاظ رکھیں کسی سے الجھے نہیں کسی سے پہلے سے تکرار نہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مدینہ بھٹی ہے جو خالص سونے کو اور میل کو جیل کو الگ کر دے اور پھر جو محل کو جیل ہوتا ہے اسے باہر نکال تو مدینے سے واپسی کے وقت اگر رو کر اللہ سے دعا کرے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں محل کو جیل بنا کر نکال دیا جائے اللہ یہاں سے جانے کا تو دل نہیں چاہتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو مدینے میں آ کر رہو ہو سکے تو مدینے میں مرو ہو oh, سکے تو مدینے میں آ کر رہو. Oh, سکے تو مدینے میں مرو اس لیے مدینے سے واپسی کا دل چاہے یہ اچھی بات نہیں ہے مدینے سے واپس نہ آنے کا دل چاہے یہ اچھی بات ہے لیکن قانون کی مجبوری ہیں سم اللہ سے مانگے کہ اللہ دل تو یہ چاہے کہ ہم ہمیشہ یہ نہیں رہے لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے تو پھر اللہ سے دعا مانگ کر اس طرح مدینے سے واپس آئے اللہ جانے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن جس نیت سے حضرات صحابہ کرام گئے تھے حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر کہ اللہ کا دین صرف مکی اور صرف مدینہ کے لیے تو نہیں ہے اللہ کا دین ساری دنیا کے لیے ہے اب اگر سارے ریتدار صرف مکی اور مدینہ میں بیان کر لیں گے تو اللہ کا پیغام ساری دنیا میں کیسے پہنچے گا تو جس نیت سے حضرات صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ صدم کے رقم اے اب میں بھی اسی نیت سے مدینہ سے اپنے متن واپس جا رہا ہوں اب میری زندگی کے جتنے دن بچے ہیں جتنی راتیں بچی ہیں ان اوقات کو ان دنوں کو ان راتوں کو اسی کام میں استعمال کرا لیجیے گا جس کام میں حضرات تعالی کرا تعالیٰ میں اپنی زندگی کھا پائی اللہ تعالی سب کو حج مقبول مبرور نصیب فرمائے اللہ مجھے آپ کو سب کو حج کی سعادت کے ساتھ ساتھ مدینہ تجیبہ کی حاضری نظی فرمائے اور بار بار حاضری نظیق فرمائے وہ آپ کو روانہ الحمد للہ